صلی اللہ و علیٰہ و سلم و علی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ نکی کی دعوت کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا حصہ اول ہے مزید اور بھی امیر سنت اس نیکی کی دعوت کے موضوع کے مطابق لکھیں گے ان شاء اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں آپ کے عمر میں آپ کے قلم میں اور برکتیں عطا فرمائے اس میں جو سفر نمبر چار سو پچاس پر درود پاک کی فضیلت ہے آئیے وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں چنانچہ طبقات القبراہ کے حوالے سے لکھا ہے حضرت سیدنا ابو الماہد شاہلی علی رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں جناب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا تم بروزی قیامت میرے ایک لاکھ امتیوں کی شفاعت کرو گے فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو پڑھتے رہو درود و سلام بھائی او مودا فضلے خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام انشاءاللہ شاء اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے امسال قرآن کا موضوع ہے اور آج جو ہمارے پاک پروردگار دار از وجل نے قرآن پاک میں مکھی کی مثال ارشاد فرمائی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی آپ اگر اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا چنچے پارہ سترہ سورہ حج آج نمبر تہتر شاد ہوتا ہے یہ او ہنگا سو بوری بما فل فسٹ میلون ہیلو کو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 اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں مزید ارشاد ہوا یا اللہ, اللہ, اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی قبلا مفتی احمد یار خان آئینی علی رحمت اللہ علی قوی تفسیر نور الرفان میں کیا ارشاد فرماتے ہیں سنیے بہت پیارے پیارے مدنی پھول مفتی صاحب نے مفسر شہیر نے عنایت فرمائے ہیں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعمی فرماتے ہیں وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکینہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ آئس مشرقین کے متعلق نازل ہوئی اور یہاں دعا سے پکارنے سے مراد پوجنا ہے نہ کہ پکارنا کیونکہ اللہ ازل کے ماں سوا کو پکارنا درست ہے اس آیت کریمہ کو اولیاء یا امبیا کرام پر چسپا کرنا بے دینی ہے بعض نادان احمد بے وقوف وہ ان آیات کو جہاں اولیاء من دون اللہ جو اللہ کے مقابل جن کی لوگ پرسیش کرتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے ان آیات کو اولیاء پر چسپا کر دیتے انبیاء پر چسپا کر دیتے تو مفتی صاحب یہاں سمجھا رہے ہیں کہ ان اس آیت کریمہ کو اولیاء یا انبیاء پر چسپا کرنا بے دینی ہے اور بخاری شریف کی حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں اس کا خلاصہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایسوں کو جو آیات کفار کے متعلق نازل ہوئی مومنین پر چسپا کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں یہ کہ آیات نازل ہوئی بتوں کے متعلق اور یہ مومنین پر چسماں کرتے ہیں یہ اولیاء پر چسپا کرتے ہیں معذ اللہ انبیاء پر چسپاں کرتے ہیں مزید مفتی احمد یارخان امی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں فرماتے خیال رہے قرآن کریم خانہ کعبہ سنگ اسود بزرگوں کے مزارات کی کوئی پوجا نہیں کرتا hmm? قرآن کریم کی پوجا نہیں کی جاتی خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کی جاتی سنگِ اسود کی پوجا نہیں کی جاتی بزرگوں کے مزارات کی پوجا نہیں کی جاتی کیا کیا جاتا ہے تعظیم کی جاتی ہے لہذا یہ آیت وہاں چسپاں نہ ہوگی کیونکہ ان کی تعظیم اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں شعائر اللہ ہیں یہ کیا ہوتا ہے سنیں پارا سترہ حج آیت نمبر انتیس ووم فَإِنَّهَا مِنْ و القلوب ترجمہ کنز المان اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیز سے ہے یہ تو دلوں کی پرہیزگاری ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے سلو الدیب صلی اللہ تعالی ولی وبی وبارا کا مکی کے بارے میں کچھ عجیب و غریب معلومات آپ کو پیش کروں میں چنانچہ تفصیل بیان میں لکھا ہے کہ مکھی جو ہے ایک تو شہد کی مکی ہوتی ہے نا ایک دوسری مکی جو گندگی کے بیٹھتی ہے. اس مکی کے بارے میں لکھا ہے یہ گندگی سے پیدا ہوتی ہے اس کی آنکھوں پر پلکیں نہیں ہوتی اور مٹھے بیٹھے اسلائی بھائی اور مدنی چینل کے نازین آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ یہ اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر ملتی رہتی ہے کیونکہ پلکیں نہیں ہوتی اور پلکوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ گرد و غبار سے آنکھوں کو بچائے تو اس کی پلکیں نہیں ہوتی اس کی آنکھوں سے کرتی رہتی ہے اور تفصیل رحل بیان میں لکھا ہے کہ اگر کدو کے پتوں کے دھوئے کی ترکیب بنائی تو گھر سے مکھی وہ نادان لوگ جو مسلمانوں کے عیب تلاش کرتے ہیں برائیاں تلاش کرتے ہیں ان کی خوبیاں چھوڑ کر ان کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں اس کی مثال آنسو کا دریا جو مکتبت المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے بہت ہی پیاری کتاب ہے پڑھنے سے پالو رکھتی یہ پتہ کس کی لکھی ہوئی بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے محدث ہیں حضرت امام ابو فرج ابد الرحمان بن علی جوزی رحمت اللہ علیہ یہ کتاب پڑھی ہے اس کے اندر حضرت نے مثال دی کہ وہ نادان جو لوگوں کے ایپ تلاش کرتے ہیں وہ مکی کی طرح ہیں کہ وہ مکھی کہ جو پورا جسم سالی میں درست ہے صحیح ہے اس پر نہیں بیٹھتی کیا تلاش کرتی ہے زخم والا حصہ اس پر پیپ چوستی ہے تو اسی طرح وہ نادان جو مسلمانوں کے ایب تلاش کرتا اس کو اچھائی نظر ہی نہیں آتی یہ مکھی کی مانند ہے کہ جو گندگی پر بیٹھتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اپنے ایبوں کی ٹول کی توفیق عطا فرمائے مکھی کی مثال حدیث پاک میں بھی دی گئی چنانچہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6308 یہ مکتبت المدینہ کی متبوعہ کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال بہت عظیم کتاب ہے اب تو اس کی دوسری جلد بھی شائع ہو گئی ہے وہ کے لیے بہت انمول تحفہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال جہنم میں لے جانے والے اعمال اور داؤ اسلامی میں ترغیب اور ترغیب کا سلسلہ ہوتا ہے یہ دونوں کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور اس سے بیانات کے لیے بہت مواد اس کے اندر موجود ہے تو اس کے اندر حدیث پاک لکھی بخاری شریف کے حوالے سے مقصد و سخاوت پیک کرے عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی چوٹی پر دیکھتا ہے ڈرتا ہے کئیوں اس پر گر نہ پڑے اور فاجر گناہگار اپنے گناہوں کو ناک پر بیٹھنے والی مکی کی طرح سمجھتا ہے کہ جب وہ اسے اڑاتا ہے تو وہ اڑ جاتی ہے ا ترغیب و ترغیب میں حدیث نمبر یہ بھی جہنم میں لے جانے والے اعمال میں یہ حدیث پاک لکھی ہے عقائد دو جہاں مکین لامکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان تین آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ روئے گی یہ تین آنکھیں تین قسم کی آنکھیں نہیں روئیں گی وہ کون سی ہیں وہ آنکھ جو اللہ از کی حرام کردہ اشیاء سے رک جائے نمبر دو وہ آنکھ جو راہ خدا عز و جل میں پہرا دے نمبر تین وہ آنکھ جس سے خوف خدا میں مکھی کے پر کے برابر آنسود نکلے مکی کا ذکر حدیث میں بھی موجود ہے اور یہ بھی میں ارد کرتا چلوں کہ ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پاک پر مکھھی نہیں بیٹھتی تھی یہاں مکی کا کیا کام کیوں نہیں بیٹھتی تھی بلکہ میرے آقا علی سلاد اسلام کے مبارک لباس میں جوئیں پڑتی تھی اور کبھی بھی آپ کو مچھر نے نہیں کاٹا کبھی کھٹمل نے نہیں کاٹا کیوں کہ میرے اکالی سلا و سلام نور تھے اور مکھیاں جوئیں یہ چیزیں ادھر آتی یا گندگی ہوتی ہے بدبو ہوتی ہے اور میرے علی سلا تو السلام تو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک تھے اور آپ کا جسم اطہر دار تھا اس لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے محفوظ رہے یہ <Superman> <plantation> <دل Portugal> بھی سن لیجیے اس سلسلے کی برکت سے بھاری شریعت حصہ دوم صفا تین مکھی اگر پانی میں گر جائے تو پانی نجس نہیں ہوگا کیوں کہ اس میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا یہ بھی سن لیجئے مکھی اگر سالن وغیرہ میں گر جائے تو کیا کرنا چاہیے میں آپ کو یہ فیضان سنت میں جو لکھا ہے میرے لیے سنت میں اس سے عرض کرتا ہوں کھانے پینے کی کسی چیز میں کسی مشروب میں چائے میں دودھ میں پانی میں کھانے میں مکھھی گر جائے تو اب اس دودھ کو یا شربت کو یا پانی کو کھانے کو پھینک دینا یہ اصراف ہے جائز نہیں کیا کریں مکھھی کو ہوتا دے کر نکال دیں اور وہ غذا بلا تکلف استعمال کریں اب سنیے اللہ کے حبیب حبیب ابیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے آفیت نشان فرماتے ہیں جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے دوسرے میں بیماری ہے کھانے میں گرتے وقت پہلے بیماری والا بازو ڈالتی ہے لہذا پوری ہی کو غوطہ دے دو یہ ابو دا شریف حدیث نمبر ہے 3844 قربان جائیے پیارے اکال سلاۃ اسلام کی نگاہوں پر اللہ اللہ اللہ یہ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان مرآ شریف میں لکھتے ہیں مال ہوا مکھی ناپاک نہیں پاک ہے کیونکہ اس میں بہتا ہوا خون نہیں پانی دودھ شوربے وغیرہ میں ڈوب کر اس کا مر جانا پانی کو دودھ کو شوربے کو نجس یعنی ناپاک نہیں کرتا یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ احتمال کہ شاید مکھی نجاست پر بیٹھ کر آئی ہو یہ موتبر نہیں شریعت ظاہر پر ہے مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں میں زہر و تریاق علاج جمع فرما دیا ہے شہد کی مکھی کے منہ سے شہد نکلتا ہے جو بیماریوں کی شفا ہے اور اس کے ڈنگ سے زہر نکلتا ہے جو بیماری ہے بچھو کے ڈنگ میں زہر ہے اور خود بچھو کے جسم کی راک اس کو جلا کر دے اس کی راکھ بنے گی وہ زہر کا علاج ہے اور مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ دوسری ڈوائٹ میں مکھی پہلے زہریلا بازو ڈالتی ہے جب دو تم دوسرے بازو کو غوطہ دے کر پھینکو زہریلا بازو پہلے ڈالنا اس کی فطری بات ہے مزید لکھتے ہیں دیکھو چیونٹی کو رب عزوجل نے کیسی کیسی باتیں سکھا دی ہیں گندم جمع کرتی ہے گندم بھیگ جائے تو خشک کرتی ہے پھر اسے طریقے پر رکھتی ہے آئندہ نہ بھیگ سکے دو ٹکڑے کر کے کاٹ دیتی ہے تاکہ اگ نہ جائے دھنیوں کو نہیں کاٹتی کہ وہ ثابت بھی نہیں اگتا پاک وہ رب جس نے بے عقل جانوروں کو عقل بخشی اب مزید کتنا خوبصورت پیارا مدنی پھول ہے فرماتے ہیں معلوم ہوا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کی خاصیت سے خبردار ہیں آگا کو مکھی کا بھی پتا ہے کہ اس کے کس بازو میں شفا ہے کس بازو میں وبا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں تو میرے اللہ سنت لکھتے ہیں کہ اب تو سائنس بھی اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہے چنانچہ سائنس اعتراف کرتے ہیں کہ مکھی کے ایک پر میں خطرناک وائرس اور دوسرے میں اینٹی وائرس یعنی دافع وائرس جراثیم ہوتے ہیں مکی جب کسی کھانے یا مشروب چائے دودھ پانی پر گرتی ہے تو وائرس والا پیل بازو پہلے ڈالتی ہے جس سے غذا میں وائرس پھیل جاتا ہے اور کھانے والا بیماری کا شکار ہو سکتا ہے اب اگر مکھی کو غوطہ دے دیں تو دوسرے پر کے دافر وائرس جراثیم ان خطرناک جراثیم کو ہلاک کر دیتے ہیں اور غذا بے ضرر ہو جاتی ہے اب آپ کو میں عرض کروں امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری کا مبارک خواب یہ ملفظات اعلیٰ حضرت میں آپ کا خواب درج ہے صفحہ نمبر دو سو اڑتیس پر کہ آپ نے خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مغس رانی کر رہا ہوں یعنی جس میں اطہر پر مکھیاں بیٹھی ہیں اور میں مکھیاں اڑا رہا ہوں خواب دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ جس میں اکبس پر تو مکی بیٹھتی نہیں تھی یہ کیسا خواب ہے تو علماء سے جب رجوع کیا تو انہوں نے تعبیر یوں بتائی کہ تمہیں بشارت ہو خوشخبری ہو بشارت ہو تمہیں کہ آدیش میں جو خلط یعنی گڈ مڈ ہو گیا ہے تم اسے پا کو صاف کرو گے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی وصحبیہی و بارک و صلی اللہ مکہ کیوں پیدا کی گئی ایک دلچسپ حکایت آپ کو پیش کرتا ہے چنانچہ حیات الحیوان میں ہے ابو جعفر منصور ایک دن بیٹھے تھے مکھی چہرے پر بار بار بیٹھنے لگی بار بار تنگ کرتی منصور نے کہا دیکھو دروازے پر کون ہے لوگوں نے کہا مقاتل بن سلیمان ہے کہ بلاو وہ آئے تو منصور نے کہا تم جانتے ہو اللہ تعالی نے مکھھی کیوں کو پیدا کیا کہا ہاں, ہاں جانتا ہوں اللہ تعالی نے مکھی کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سرکشوں کو نیچا دکھایا جائے کہ بڑوں بڑوں کے تکبر کو دور کر دیتی سیدھا کر دیتی اور بڑی ڈھیٹ ہوتی ہے وہ تو جان نہیں چھوڑتی قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا عربی زبان میں ٹھیک ہے اربوں کی یہ عادت تھی کہ وہ مثالیں دیا کرتے تھے کہاوتیں بیان کیا کرتے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں بھی مثالیں دے دے کر سمجھایا چنانچہ حیات الحوان میں وہ مثالیں بعض لکھی ہیں جو مکھی کے متعلق عرب دیا کرتے تھے مثلا اجراؤ من زباب یعنی وہ مکھی سے بھی زیادہ دلیل ہے احون من زباب وہ مکھی سے زیادہ کمزور ہے وہ ات یشو وہ اختباب مکھی سے زیادہ تیش والا اور خطاکار مکھی کیسی تیش والی ہوتی گرم چیز میں اپنے آپ کو تیش کر گرا دیتی اور ہلاک ہو جاتی خودکشی کر لیتی اور ایسی چیز پر بھی چلے جاتی جو جس پہ چپک بھی جاتی ہے اس کو ہٹاؤ تو اس کے آزار ٹوٹنے لگ جاتے چھوٹتی نہیں اور عرب میں یہ بھی کہاوت تھی اوغلو من زبا وہ مکھی سے بھی زیادہ گھسنے والا ہے یہ اس کے متعلق کہتے تھے جو توفیلی یعنی بن بلائے جو مہمان بنتا تھا نا دعوتوں میں گھس جاتا تھا اس کے لیے یہ کہاوت کہی جاتی تھی یہ بھی کہاوت تھی من زبابہ وہ مکھی سے زیادہ مغرور ہے عربوں میں یہ کہاوت بھی تھی افاب زباب لاد یعنی اس کو ڈسنے والی مکھھی پہنچی یہ مثال اس وقت دیتے تھے کہ جب بڑی مصیبت نازل ہوتی تھی ایسی مصیبت جس کو سننے والا رو پڑے تو بار مکھی کے متعلق ہم نے سنا آئیے سوالاتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھ کر عمل کرنے کے توفیق خطا فرمائے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج ہم نے سال قرآن میں مکی کی مثال کے متعلق قرآن پاک کے کس پارا اور کس سورا اور آیت نمبر کس میں ذکر ہوا مکھی کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے پارہ سترہ سورح نمبر تہتر میں بیان فرمائے وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگر کہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں اس آیت کو اولیاء پر چشمہ کرنا انبیاء پر چشمہ کرنا کیسا وہ آیتیں جو بتوں کے لیے نازل ہوئی وہ مومنین پر چسپا کرتے ہیں وہ لوگ بدترین لوگ ہیں ہاں جی اور مفتی احمد یار خان نئیمی نے کیا فرمایا ایسا, ایسا, ایسا کرنا دینی ہے سبحان اللہ سرحان اللہ سلو الحبیب مفتی صاحب نے وہ مدنی پل دیا کہ قرآن کریم خانہ کعبہ سنگ اسود بزرگوں کے مزارات کی کوئی پوجا نہیں کرتا کیا کرتا ہے جی خانہ کعبہ اور, اور رام کی مزارات کی کوئی پوجا نہیں کرتا تعظیم کرتا ہے ماشاءاللہ درست جواب دیا انہوں نے علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک پڑھتے رہیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اچھی صحبت اختیار کرتے رہیں گے درد سنتے رہیں گے سناتے رہیں گے مطالعہ کرتے رہیں گے دعوت اسلامی کے افتوار اجتماعات میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل خوب خوب علم دین حاصل ہوگا آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی بہاروں میں سے ایک مدنی بہار نیکی کی دعوت جو فیضان سنت کا ایک حصہ ایک چیپٹر ہے اس سے پیش کرتا ہوں مراد آباد یو پی ہند کے ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میں گناہوں کے سمندر میں غرب تھا نمازوں سے دوری فیشن پرستی اور بے حیائی کی نحوستوں میں جکڑا ہوا تھا میری زندگی کے ایام یقیناً انمول موتی ہیں یہ غفلت کی نظر تھے روحانی امراض کے علاوہ جسمانی امراض میں بھی گرفتار تھا ناک کی ہڈی بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریاں بھی تھیں اور میں کافی اذیت میں تھا بلاخر عرصیاں کی رات کہ سیاہ بادل چھٹے ہوا یوں کہ دعوت اسلامی کے تحت سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی عاشقان رسول کی صحبت کی بدولت میری زندگی کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا میں نے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اپنے آپ کو سنتوں کے راستے پر ڈال دیا الحمدللہ للہ یہ اجزاجل یہ برکت بھی نصیب ہوئی کہ مدنی قافلے سے واپسی پر میری ناک کی بڑی ہوئی ہڈی درست ہو چکی تھی اور کچھ دنوں کے بعد میرے دل کا مرض بھی ختم ہو گیا سبحان اللہ دل میں گر درد ہوں ڈر در سے رخ سردی ہوں پاؤ گے فرش دے کافلے میں چلو سیکھنے لے سنتے کافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں کافی میں چلو کافلے میں چلو ہے شفا خود دیکھ لے میں چلو سیکھنے سنتیں میں چلو میں چلو, میں چلو, میں, چلو میں چلو نیت کر لیجئے اور اس نیت سے ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاء عز اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے علوم سے ہمارے سینوں کو مزین فرمائے قرآن کی تلاوت سے ہمارے زبانوں کو مزین فرمائے قرآن کے دیدار سے ہماری آنکھوں کو مزین فرمائے اس کی تلاوت سے ہمارے کانوں کو مزین فرمائے قرآن کی برکتوں سے ہماری دنیا اور آخرت کو ہمارے ظاہر و باطن کو مزین فرمائے ہمارے گھروں کو مزین فرمائے ہمارے اولاد کو مزین فرمائے ہمارے محلے کو مزین فرمائے آمین آمین آمین بجاہ نبی ضلع صلی اللہ تعالی وسلم